کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپن ستھرائی بان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانا خرما کے ڈورے برابر